وعلی نور اللہ روز الریاحمین میں اور دیگر کتب میں اس شکایت کو نقل کیا گیا کہ ایک نوجوان طواف کعبہ کرتے ہوئے فقط درود پاک پڑھ رہا تھا کسی نے اس سے کہا کیا تجھے کوئی اور دعائیںواف نہیں آتی یا کوئی اور بات ہے کہ صرف تو درود پاک ہی پڑھ رہا ہے اس نے کہا دعائیں تو آتی ہیں مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے روانہ ہوئے والد صاحب راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے یہی کیا مجھ پر کم مصیبت تھی کہ ان کا چہرہ بھی بعد انتقال سیاہ ہو گیا آنکھیں آلٹ گئیں پیٹ پھول گیا میں بہت رویا اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ پڑا جب رات کی تاریخ چھا گئی میری آنکھ لگی اور میں سویا تو خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید لباس میں ملبوس معتر معتر حسین و جمیل ہستی کی زیارت کر رہا ہوں انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرہوم باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا اور روشن بھی ہو گیا اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ گیا جب وہ بزرگ ہستی واپس جانے لگی تو میں نے ان کا دامن اقدس تھاما اور ارض کیا یا سعیدی اے میرے سردار آپ کو اس کی قسم جس نے اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے اس رب نے رحمت بنا کر بھیجا آپ کون ہیں اپنا تعارف تو کرائیے فرمایا کہ مجھے نہیں جانتا میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ بہت گناہگار تھا مگر ہم پر بکثرت درود پڑتا تھا اور جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی لہذا ہم اس کی فریاد رسی کی ہم نے ان کی ہم نے اس کی فریاد رسی کی اور فرمایا ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو دنیا میں ہم پر زیادہ درود پڑتا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں واللہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اے درود و سلام پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر سلام کے گجرے پیش کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ نہ صرف دنیا میں درود و سلام سے رحمتیں ملتی ہیں بلکہ بعد دنیا کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی برکات کا ظہور ہوتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و السلام علیک دیا سید دیا رسول اللہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یعنی ناظرین اور حاضرین ہم سب حد کے اس پر سوز پر کیف تربیتی اجتماع میں حاضر ہیں الحمدللہ اس وقت جو حلقہ ہے ہمارا وہ لبیک یاد کرنے کا ہے دعائیں دعائیں سیکھنے کا حلقہ ہے ان شاء اللہ رحمٰن بعد اصر روزانہ ہم اس نے کچھ حج کے حوالے سے دعائیں یاد کریں گے آج انشاءاللہ اللہ حج کا خاص وظیفہ کہ جب حاجی نیت کرتا ہے معتمر نیت کرتا ہے عمرے کی اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کر دیتا ہے تو اس وظیفے کو ہمیں پڑھنا بھی ہے یاد بھی کرنا ہے اسی نے مجھے کہا تھا یہ ٹوٹکا ہے کوئی شرعی بات کوئی فتویٰ بیان نہیں کر رہا میں کہ جب حاجیوں کے ساتھ حاجیوں کے ساتھ اگر لمبے کی تکرار کی جاتی ہے تو جو تکرار کرتا ہے اس نیت کے ساتھ اس کی بھی حاضری ہو جاتی ہے تو ہمارے ساتھ کئی حاجی ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں بھی کئی حاجی ہوں گے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے اور ایسے ہی کسی اسلامی بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ حج کے فارم کا وقت ختم ہو چکا تھا حج کے فارم کا وقت ختم ہو چکا تھا ایک دیوانہ نو عمر اپنے والد سے اصرار کر رہا ہے کہ مجھے حج پر جانا ہے اور وہ بھی باپا کے ساتھ جانا ہے تو والد نے کہا ارے کیسی بات کرتے ہو اچ کے فارم کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اور حاجیوں کے فارم بھی فل اپ ہو گئے ان کی تاریخیں بھی آ فلائٹیں بھی شروع ہو گئی مگر وہ بزد تھا اپنے والد سے ان کے والد نے خود ہی بتایا تھا تو روزانہ تکرار جاری تھی اور جب جد ہو جاتی ہے نا مدنی زد تو پھر اس کا سلا ملا کرتا ہے اس نے والد سے ضد کرتا رہا ایک دن ایسا ہوا میٹھی اور پیرسلامی بھائیوں کہ والد نے کہا چلو یار میں نے سنا ہے کہ حاجیوں کی جب حاجی لبیک پڑھتے ہیں ان کے ساتھ اگر لبیک کی تکرار کی جائے تو حاضری ہو جاتی ہے اس لیے سے حاجی کیمپ پہنچ گئے وہاں حجاج موجود تھے ان کے ساتھ لبیک پڑھنے لگے پھر انہیں کیا ہوا کہ ان کے والد ڈائریکٹر حج کے پاس چلے گئے اور کہا کہ میرے بچے کے لیے وہ بہت ضد کر رہا ہے تو مجھے ایک فارم دے دیں تاکہ میں جو ہے وہ اس بچے کی ضد کو پورا کر لوں یہ حج کرنا چاہتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حج کے فارم تو ختم ہو چکے تو فلائٹیں شروع ہو گئیں بارل اس طرح گپت ہوئی ہو. واپس آ گئے راستے میں کسی جگہ رکے تو کوئی سائی بھائی ملے اور انہوں نے کہا میں آپ کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں بتایا میں اس کی بہت ضد تھی حج کے حوالے سے کیونکہ فارم وغیرہ سب ختم ہو گئے مگر چونکہ اس نے بہت مجھ سے ضد کی میرے حاجی کے میں لے گیا تھا انہوں نے کہا اچھا مجھے آپ اپنا پاسپورٹ دیں میں اسلام آباد جا رہا ہوں ٹرائی کرتا ہوں ممکن ہے اس کے مقدر میں ہوا تو اس کا حج ہو جائے گا تو یوں وہ ان کا پاسپورٹ لے کر اسلام آباد پہنچے چونکہ بلاوا تھا اور وہاں سے ان کا ویزا لگ گیا اچھا اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی جب ویزا لگ گیا میں امیر اہل سنت کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں اب یہ عجیب اس کی ایک تمنا تھی جو بظاہر پورا ہونا بہت مشکل تھی ان کے والد نے بتایا کہ جب ہم مناسب شروع ہوئے اور مینا پہنچے تو جو ہی مینا میں ہم نے, ہم نے ہمارا خیمہ میں ہم موجود تھے اور اس بچے نے فوراً تقرار کی وہ دیکھیں بابا سامنے موجود ہیں اور باپا اپنے مینا کے خیمے کے اندر موجود تھے اور اس بچے کی توجہ اس طرف گئی نگاہ پڑ گئی اس کا خیمہ بالکل باپا کے خیمے کے سامنے تھا اور یوں کئی مناسب اس نے باپا کے ساتھ ادا کیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی یوں بھی حاضری کا سبب بن جایا کرتا ہے تو چونکہ لمبے کی بات ہو رہی تھی کئی حاضی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ناظرین بھی ساتھ ہیں کیوں نہ ہم اس لمبیک کی تکرار کر لیں لبّيك, لبيك, لبّيك, لك لبّيك, لك لك لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لگوئی کلال وک و شری کلک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك, الحمد لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك الحمد و النعمت لا شريك صلوا یہاں لب پڑھنے میں جب اتنا کیفیت سرور آ رہا ہے تو جب حرم کی سرزمین پر پہنچیں گے اس وقت لب پڑھنے کی کیا کیفیت ہوگی اور باپا جب لب پڑھایا کرتے تھے اپنے چل مدینہ کے قافلے والوں کو اس وقت کیا ہوتا تھا انشاءاللہ وہ بھی ارد کروں گا میرے پیارے میڈیس آئے بھائیوں پر مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ان سے میری ارض ہے کہ جب تک ہمارا تربیتی اجتماع ختم نہیں ہو جاتا آپ دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہند میں ہے کوئی سندھ میں ہے کوئی نیپال میں ہے کوئی سری لنکا میں ہے کوئی انڈونیشیا میں ہے کوئی ملیشیا میں ہے کوئی یورپ میں ہے کوئی امریکہ میں ہے کوئی مڈل ایسٹ میں ہے کوئی فارس میں ہے جہاں کہیں بھی ہیں ان تربیتی اجتماع کی برکات سے ضرور حصہ لیتے رہیں آپ حج پر جا رہے ہیں رفیق الحرمین یہ اپنے ساتھ رکھے آپ اور ابھی تربیت میں بھی ساتھ رہے تاکہ جو جو باتیں بیان ہوتی رہیں آپ اس کے ساتھ دوہرائی بھی کرتے رہیں جیسے لب پڑھائی جا رہی ہے تو یہاں لب سفا نمبر 74 سیونٹی پر موجود ہے تو آپ کے سامنے 74 پیج جو ہے کھلا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی ساتھ ساتھ تکرار بھی کرتے رہیں اور جو مدری پھول بیان ہوتے رہیں ان کو بھی آپ دیکھتے رہیں اور بعد میں جب دوہرائی ہوگی آپ اپنے طور پر جب گھر پر دوہرائی کریں گے اس کی ان شاء اللہ آپ کو سہولت رہے گی لبیگ کے متعلق یہ ہے کہ خواہ عمرے کی نیت کریں یا حج کی یا حج کران کی تینوں صورتوں میں نیت کے بعد کم از کم ایک بار لب کہنا لازمی ہے اور تین بار کہنا یہ افضل ہے بعض اسلامی بھائی جو حاجی ہوتے ہیں یا موت امیر ہوتے ہیں چونکہ تیاری نہیں کرتے لب پڑھنے کی بھی آخری دنوں میں جو ہے وہ لبیک کو کتاب سے دیکھتے ہیں پھر چونکہ اس کی تکرار نہیں کرتے یہاں پر اس کی پریکٹس نہیں کرتے اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر غلط مسلسل جب پڑھتے ہیں غلط تو وہ زبان پر چڑھ جاتا ہے اور با... کئی مرتبہ ایسا ہوا کئی حاجیوں کو دیکھا کہ وہ لبیک کو غلط پڑھ رہے ہو اب دیکھیں لبیک ایک ایسا وظیفہ ہے جو حاجی مکت المکرمہ میں بھی پڑتا ہے بلکہ یہیں سے اگر نیت کی جہاز سے اس نے تو جہاز میں نیت کرنے کے بعد ہی لبیک شروع ہو گئی اس کی اب جہاز جو ہے وہ اتر رہا ہے جب بھی لبیک پڑھ رہے ہیں مینا جب جدا جدہ شریف پہنچے تب بھی لبیک پڑھ رہے ہیں جب مکت المکرمہ پہنچے تب بھی لبیک پڑھ رہے ہیں جب حج کا احرام کی نیت کریں گے اس کے بعد بھی لبیک کی تکرار ہوگی جب مینا پہنچیں گے اس وقت بھی لبیک پڑھیں گے اور جب عرفات میں پہنچیں گے اس وقت بھی لبیک کی تکرار ہوگی تو یہ ایسا وظیفہ ہے جو مکت المکرمہ میں مینا میں عرفات میں مزدلفہ میں یہاں تک کہ آپ جب تک کنکری ماریں گے نہیں اس سے پہلے تک آپ نے لبیک کی تکرار کرتے رہنا ہے اور جب چڑھائی پر ہوں گے آپ یا اتر رہے ہوں گے ان تمام میں حاجیوں کو اس لبیک کا وظیفہ پڑھنا ہے یہ تو ایسا ازبر یاد ہونا چاہیے اور نہ صرف یاد ہونا چاہیے بلکہ اس کا ترجمہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے تبھی لبیک کہنے کی, کی کا لطف کو کچھ اور ہوگا آئیے میٹھے اور پیار اسلامی بھائی لبیک کا ترجمہ اور اس کے ذمن میں امیر اہل سنت نے جو مدنی پھول ارشاد فرمایا وہ بھی ہم سنتے ہیں چلو آج میٹھی پیارے اسلامی بھائی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے لبئی میں حاضر ہوں اللہم ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں لبئی لا شریک الک لبئی ہاں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں لبئی میں حاضر ہوں ان الحمدہ بے شک تمام خوبیاں ون نتا اور نعمتیں لک ون ملک اور تیرے لیے ہیں اور تیرا ہی ملک بھی لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں اس کو اس انداز سے بھی پڑھ لیجیے آپ اگرچہ اس طرح پڑھتے نہیں تاکہ آپ کو ترجمہ بھی یاد رہے لبئی میں حاضر ہوں اللہ ہم البئی اے اللہ میں حاضر ہوں لبئی کل شریک لگا البئی ہاں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں لبئی میں حاضر ہوں انمدا ون نیا متا بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا ملک بھی لا شریک الک تیرا کوئی شریک نہیں مدنی چینل کے ناظرین وہ حاجی جو اس وقت ہمیں مدنی چینل کے ذریعے ملک اور بیرون ملک سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ وہ لمبی کی تکرار کرتے رہیں جتنے دن آپ کی فلائٹ میں باقی ہیں ابھی تک آپ اس کی تکرار کرتے رہیں صبح و شام نماز کے بعد دیکھ کر بلا دیکھے انشاءاللہ اللہ جب آپ اس کی تکرار کرتے رہیں گے انشاء اللہ الرحمان آپ لبیک صحیح پڑھنا سیکھ جائیں گے اور اس کی فضیلت بھی سنیے میرے آقا دونوں عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لب جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے آہ آہ آہ اور سکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے ارشاد فرمایا ہاں اور ایک حدیث میں فرمایا جسے ترمیری شریف میں نقل کیا گیا دوسری جل میں فرمایا جب مسلمان لب کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر درخت اور ڈھیلا ہے وہ سب لب کہتے ہیں میٹھی اور کار اسلامی بھائیوں اور خوش نصیب حد کرنے والوں سفر مدینہ کا ارادہ لیے ہوئے اسلامی بھائیوں امیر علیہ سند فرماتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے دلی سے پڑھنے کے بجائے نہایت خوشو اور خوشو کے ساتھ مانے پر نظر رکھتے ہوئے لبیک پڑھنا مناسب ہے احرام ماننے والا لبیک کہتے وقت اپنے پیارے پیارے اللہ سے مخاطب ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے لبیک یعنی میں حاضر ہوں اپنے ماں باپ کو اگر کوئی یہی الفاظ کہے تو یقیناً توجہ سے کہے گا پھر اپنے پروردگار سے عرض و معروض میں کتنی توجہ ہونی چاہیے لہذا ہر زی شعور سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ لبیک کہتا ہے میرے پیارے میڈیا سنائی بھائی احام مان لیا احرام ماننے کے بعد اب لبیک کہنے کا جب معاملہ آتا ہے تو اس وقت توجہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بارگاہ رب العالمین میں اپنے آپ کو حاضر کر رہا ہے اور اللہ سے گویا کہہ رہا ہے مولا اے پروردگار یہ مجرم ہزار ہاں کو نہ کیے مولا حاضر ہے تیرے دربار میں مولا تیرے دربار میں حاضر ہے تیرا کوئی شریک نہیں مولا اور تمام خوبیاں مولا تیرے لیے ہیں نعمتیں تیرے لیے ہیں مل تیرا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے مولا میں حاضر ہوں اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے آئیے میرے پیارے میٹھے سائن بھائیوں ہمارے اسلاف جب لبیک پڑھا کرتے ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی سنیے سلحیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلا تو علیہ سید یا سیدی یا, سیدی یا رسول اللہ چنانچہ سید السادات سید امام زین العابدین نے جب ازم حج ازم حج بیت اللہ کیا اور احرام باندھا تو احرام باندھتے ہی چہرہ زرد ہو گیا اور لبیک نہ کہہ سکے ایسی سکت اور ایسی ہی نہ کہ رہی کہ لبیک کہہ سکے لوگوں نے ارک کیا حضور آپ لبیک نہیں پڑھتے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے یہ تو ان کی آزد تھی یہ تو ان کی انکساری تھی لوگوں نے ارض کیا یہ ان کا خوف خدا تھا لوگوں نے ارض کیا احرام باندھ کر کہنا تو ضروری ہے چنانچہ آپ نے پھر کوشش کی اور آپ نے لبیک پڑھی اور لبیک کیا پڑھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور سواری سے گر پڑے اور اختتام میں حج تک یہی صورت رہی کہ جب بھی لبیک پڑھتے بے ہوش ہو جاتے میرے اور یہ تھے اللہ والے جب لب کہتے تو گر جاتے جب حج کی نیت کرتے چہرہ زرد ہو جاتا کوئی گھسٹتے ہوئے کوئی اشک بار آنکھوں سے کوئی اپنا گرباں چاک کیے روتے ہوئے بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے سوئے حرم جاتے لبیک کہتے چیخے بلند ہو جاتی خانہ کعبہ کو دیکھتے تو بے اختیار ان کی زبان سے چیخے بلند ہو جایا کرتے نہیں میرے میٹھے پیارے پارستانی اور مدنی چینل کے نازرین واقعی اور کرے ایک بھاگا ہوا مجرم ایک گناہگار سے اس کو اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے ہر شخص نہیں جا رہا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی ملی ہے اسے کروڑوں لوگوں میں اسے یہ سعادت دی گئی کہ وہ میرے گھر آئے میرے گھر کی زیارت کرے اس کا طباف کرے اور وہ پانی پیئے جو ایک نبی کی ایڑی سے جو ہے وہ برامد ہوا ہے میرے میٹھے اور پیارے پہ ایسا تو میرے مدنی چینل کے ناظرین لبیک یہ کتنا اہم وظیفہ ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد کیا کیفیت ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں اس پر جو مدنی پھول لیے گئے ہم لبیک پڑھیں تو ہماری آنکھیں اشک بار ہو جائیں ہم روئیں گل گڑائیں اور ہماری توجہ اور یکسو ہی رہے کہ ہم بارگائے خداوندی میں حاضر ہیں ایک مردبہ پھر پڑھ لیئے ناظرین بھی جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ارش کروں گا کہ وہ بھی اس لبائک میں شامل ہو جائی ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریف لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لبائک اللہم مربئی کلال ہملیکلک لبئی کلو مربئی کلا شری کلبئی متا لکھ و اللہ حبیب صلی اللہ تار محمد میرے میچ اور پیارے پیارا ہی ہوں اللہ آپ کو چل مدینہ کی سعادت عطا فرما اللہ آپ کو حرم کی حاضری عطا فرما وہ دن آئے کہ آپ بھی آرام باندھیں اور لبیک پڑھیں اللہ ہمیں بھی نصیف رکھ ہم بھی حج کا احرام باندھیں عمرے کا احرام باندھیں جب چل مدینہ کا قافلہ امیر اہل سنت کے ساتھ یہاں سے روا دوا ہوتا اور حج فلائٹ میں چونکہ اس کی نیت کروائی جاتی تھی تو نیت سے قبل امیر علیہ سنت اس کے مدنی پھول بھی رشاد فرماتے تھے یا اگر عطر وغیرہ کسی کے پاس ایسی جگہ رکھا ہوا ہے تو وہ ایسی جگہ نیت سے پہلے ہی اپنے ایسے ویسے تو لیگیج میں ڈال دینا چاہیے اس کو کیونکہ اب آپ نیت کرنے والے نیت کرنے کے بعد اگر خوشبو لگ گئی آپ کے ہاتھوں پر یا احرام پر تو پھر دم کی اور کفارے کی صورتیں بن سکتی ہیں اس لیے امیر علیہ سنت نیت کرنے سے قبل جو ہے مدنی پھول ارشاد فرماتے تھے کہ عطر وغیرہ ہیں تو وہ آپ ایسے مقام پر رکھ لیں کہ بعد احرام کی نیت کے احتیاط رہیں اس طرح اور بھی مدنی پھول اس جمن بیان ہوتے تھے لب لبیک کے حوالے سے بھی مدنی پھول بیان ہوتے تھے کہ کتنی مرتبہ لبیک پڑھیں گے تو لبیک امیر اہل سنت پڑھاتے پڑھتے تھے اور سب جو ہے وہ جب نیت ہوتی تھی ہر شخص جو نیت کرتا تھا اپنے عمرے کی کیونکہ تمکتو اگر حج ہوتا تو یہیں سے عمرے کی نیت کی جاتی ہے اور اگر ایران کیا جاتا ہے تو حج اور عمر کی نیت کا ایک ساتھ جو ہے وہ نیت کی جاتی ہے تو عمرے کی نیت جب ہوتی ہے تو امیر وہ نیت کرواتے اور نیت کرنے کے بعد پھر سب لبیک اپنی اپنی ہی پڑھا کرتے تھے مگر لبیک پڑھنے کا عالم یہ ہوتا کہ لبیک پڑھنے کے بعد گریو زاری اور گویا چی پکار بس کرتے اور یہ چل مدینہ قافلے کا انداز ہوتا تھا کوئی رو رہا ہے اشکباری کر رہا ہے کسی کے آواز بلند ہو رہی ہے اور ارد گرد کے حاجی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہی حال جب عمرہ دیگر عمرے کی یا لبیک پڑھائی جاتی تھی یا حرم کی حاجی یا تواف زیادہ ہوا کرتا تھا توافے رخصت ہوتے تھے خانہ کعبہ سے جب رخصت ہوتی یقین جانے اس وقت جو ارد گرد کے حاجی ہوتے تھے وہ امیر اہل سنت کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ عاشق جب جدا ہو رہا ہے مکے سے تو اس کا عالم کیا ہے چہرے پر اشک پھیلے ہوئے ہیں رخسار پر اشک بہ رہے ہیں نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر کعبے کو دیکھ رہی ہے اور ننگے الٹے قدم چل رہے ہیں اور وہ حاجی جب امیر اہل سنت کی گریہ اور زاری دیکھتا تو اپنی تمام باتیں بھول جایا کرتا تھا اور امیر اہل سنت کو دیکھا کرتا واقعی اللہ نصیب کرے اس وقت مدنی چینل نہیں تھا کاش کہ وہ کلپس جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے اور آج ہم وہ دیکھتے کہ امیر اہل سنت جب حرم محترم میں پہنچتے تو آپ کا عالم کیا ہوتا تھا اور جب نیت کرتے جب لبیک پڑھاتے جب جب جو ہے وہ طواف ہوتا اس وقت کیا انداز ہوا کرتے تھے جب مکت المکرمہ میں میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا سرے شکریہ یا الہی تو جب حرم محترم میں آپ کی حاضری ہوتی اس وقت کیا انداز تھا آپ سب خواب و خیال بن گئی یہ باتیں اس کو ویڈیو نہیں تھا اللہ کرے کہ وہ دن آئے اور یہ تمام باتیں ہم محفوظ کر لیں تو بہرحال میرے میڈیو پیارے سنائے بھائیوں یا ہمارے لیے مدنی پھول اور ناظرین کے لیے بھی مدنی بھول یہ ہے کہ لبیک کہنے والا گویا شخص وہ بارگاہ ال میں حاضری دے رہا ہے حاضر ہو رہا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے قلب اور نظر جو وہ بارگاہ ال میں اس طرح حاضروں کے نگاہیں جھکی ہوں قلب بھی جھکا ہو اشک بہ رہے ہوں اور جب نیت کرے وہ چاہے جو ہے نیت تمتع کی ہو یا قران کی ہو یا عمرے کی ہو اور وہ لبیک پڑھے تو گریا زاری ہو اور اس کے بعد میجر اور پیارے اسلامی دعا کی جائے کہ لبیک سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا جب حضور علیہ السلات وسلام لب سے فارغ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کی خوشنودی اور جنت کو سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث یہاں مکمل ہو گئی پھر فرمایا یقینا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی خوش ہے بلا شبہ آپ قطعی جنتی بلکہ باطا بہتا بہتا الہی مالک جنت ہیں مگر یہ سب دعائیں اور دیگر بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ساتھ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی سنت سمجھ کر دعا مانگ لیا کریں سلو ول الحبیب صلی اللہ تعالی محمد لبیک کے اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں ہم لبیک کی تکرار کرتے ہیں تاکہ ہمیں لبیک اذبر ہو جائے یاد ہوں سلو صلی اللہ علیہ محمد میرے پیارے اور میری صاحب چونکہ یہ ہلکا دعا یاد کرنے کا آج ہم ان لبیک کی تکرار کریں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی تو انشاءاللہ اللہ رحمان ہمیں استقرار کی برکت سے یہ لبایک یاد ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ شاء یہ ہمارے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک دعا امیر سندت نے پرفت الحرمین کے آخری اس پیج پر ٹائٹل جس بنا ہوا ہے ٹائٹل پر اس کی بیک پیج پر یہ دعا لکھی ہوئی ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے یہ دعا یہ نایاب زبردست دعا ہے یہ اور یہ سیاست کی مشہور کتاب ابو داؤشیز ان شاء اللہ اس کی بھی ہم تکرار کریں گے اگر یہ دعا کو یاد نہ بھی ہوئی تو یہ دعا چونکہ جہاز پر یا اور بھی اس کے متعلقات ہیں انشاءاللہ شاء بعد میں بیان کیے جائیں گے تو یہ دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ اس کی تکرار نہیں کرنی ہوتی بار بار اونچائی پر, پر یہ پڑھی جائے گی تو جب جہاز میں ہوں گے تو انشاءاللہ شاء آگ سے بھی اور جہاز سے گرنے جہاز گرنے سے حفاظت بھی ان اس دعا کی برکت سے ہو جائے گی تو میرے وہ ناظرین جو اس وقت مدنی چینل پر سن رہے ہیں یہ مدنی مذاکرے میں بھی بتائی گئی تھی اس دعا کو رفیق الحرمین کو لیں اور اگر آپ کی رفیق الحرمین تک اس کتاب تک رسائی نہیں ہے ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ وزٹ کیجئے وہاں بکس کے شعبے میں آپ کو بلکہ حج کا الگ فولڈر بنا دیا گیا ہے حج کا فولڈر ویب سائٹ پر بالکل الگ بنا گیا, بنایا گیا حج اور عمرے کا جب کبھی بھی آپ عمرے پر اگر جائیں یا حج کا ارادہ ہو اس سال اگر نہیں تو آپ ویب سائٹ سے ضرور استفادہ حاصل کریں وہاں پر دعائیں بھی شامل کر دی گئی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں حج کا طریقہ ہے عمرے کا طریقہ ہے کتاب کی صورت میں بھی موجود ہے رفیق المعتمرین بھی ہے رفیق الحرمین بھی ہے حج کا طریقہ ویڈیو کی صورت میں بھی ہے اسی طرح عمرے کا طریقہ وہ بھی ویڈیو کی صورت میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مدینے کی حاضری یہ بھی امیر اہل سنت کا ایک ویڈیو بیان ہے وہ بھی وہاں پر رکھ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک پیکج بنایا گیا ہے جو موبائل کے لیے موبائل فارمیٹ میں وہ پیکج وہاں رکھا ہوا ہے ابھی بھی جو سن رہے ہیں جو حاجی ہیں جو حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں عظیم حج ہیں ان سے میری عرض ہے کہ وہ اس ہماری فائل کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے موبائل میں رکھ لیں ٹو جی بی سے کم کا وہ ڈیٹا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ حج کا طریقہ بھی آ جائے گا ویڈیو کی صورت میں مدینے کی حاضری کا طریقہ بھی آ جائے گا اور وہ کلام جو مدنی چینل پر مختلف اوقات میں چلتے رہتے ہیں حج پر جانے کے حوالے سے حرم کعبہ کے لیے مکت المکرمہ کی حاضری کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ مناجات بھی ہیں اور پھر جب مدین طیبہ کے حوالے سے بھی کلام ہے حاضری کے حوالے سے بھی تو یہ سب وہاں رکھ دیا گیا ہے آپ اس پیکج کو اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور پھر آپ جب انشاءاللہ سفر کریں گے تو وقت مناسب پر اس کو آپ اپنے ہینڈ فری لگا کر سن سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہے اس سے آپ استفادہ حاصل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس خوش الحان نعت کی نادخوانی سے امیر اہل سنت کی دل سوز اور پرسوج آواز سے ان شاء اللہ رحمان آپ حد کا طریقہ لبیک اور دیگر دعائیں انشاء اللہ رحمٰن آپ سنیں گے انشاء اللہ تو آپ کے سفر حج میں آپ کو مزید لطف آپ کا دوبارہ ہو جائے گا ان تو وہاں سے یہ آپ حد کے فولڈر سے بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں تو وہ ناظرین جن کی رسائی رفیق الحرمین کتاب تک نہیں ہے وہ ویب سائٹ دعود اسلامی ڈاٹ نیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اس اللہ محمد ہم کچھ دیر تکار کرتے ہیں لبئی کلو ہم لبئی کلا شریک لکل لبئی کلا شریک لک لبئی لبئی کلا شریک لکلبئی میرے ناظرین بھی امید ہے کہ تکرار کر رہے ہوں گے پیج نمبر سیونٹی فور سے لب پہلا اس ہم نے پڑھایا لب اللہ عملہ لبئی آپ اور دوسرا کون سا حصہ تھا اس کا دوسرا حصہ کون سا تھا پہلا حصہ کون سا تھا ماشاء اللہ آپ تو تیار ہیں ابھی چل رہا ہے نا پھر انشاء اللہ اکیلے باپ کنشاء اللہ لبئی کلبئی لব্বیک اللالشريك لك اللبیک اللہ اکبر لبیک اللهم لبیک اللہ اکبر لبیک اللالشريك لبیک اتنی کس کو یاد ہو گئی آپ پڑھیے اللہ اچھا دعا پڑھتے وقت بھی ہم نگاہیں نیچی رکھ کر بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے نگاہیں اٹھانا ضروری نہیں ہے تو پڑھیے انشاءاللہ شاء اور کس کو یاد ہوا ناظرین بھی دوہرا لیں کیونکہ میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا تو اب ان سے بھی میں ارد کروں گا کہ وہ بھی دوہرائیں یہاں تک لبئی لبئی کلا شریق البئی اب تیسرا حصہ بڑھ اندہ وند مدہ نیا مت نکول ملکہ انمدہ ونیا متا نکول ملک انمدہ ونیا نیا لَكَ لکھ ون ملک کون سنائے گا تیسرا حصہ ماشاء ماشاءاللہ ماشاء پہلا حصہ کیا تھا دوسرا حصہ تیسرا حصہ چوتھا حصہ بھی بڑھ دیجیے لاشری گل پہلا پڑھیے دوسرا تیسرا سبحان اللہ حا جی بھی کئی شریک ہے ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہم انشاءاللہ مل کر پڑھ لیں ہمارے ناظرین بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور جب آپ جائیں تو لبیک تو ایسی یاد ہو ایسی یاد ہو بس کے جب رات سو رہے ہو نا اور اگر کوئی جگہ دے تو اس وقت بھی زبان صحیح کی ہے نکلے کیا نکلے ہے لبیک لبیک لبیک لبیک لا شریک ان الحمد والنعمت بتائے الحمد لك والملك لکھ بری کڑک سلو الحبیب تو میرے میٹھی اور پیارے پیارے اسلامی بھائی ہو ماشاء آپ نے تو یاد کر لی نا امید ہے ناظرین بھی اس کی تکرار کر رہے ہوں گے اور جب وہ احرام باندھیں گے انشاءاللہ تو اسی طرح تکرار کرتے رہیں گے اس کے چند مدنی پھول بھی سن لیجئے جو سفا نمبر 76 پر 76 صفا نمبر 76 پر امیر اہل سند نے نقل فرمائے ہیں تحریر فرمائے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر حال میں لبیگ کہیے یعنی جب نیت ہو گئی اب اب عمرے کی یا حج کی نیت کر لی احرام کی پابندیاں لازم ہوئی لب کی تکرار شروع ہوئی تو اب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر وقت لب پڑھتے رہنا چاہیے خصوصاً چڑھائی پر چڑھتے اور اترتے وقت سیڑھیوں پر چڑھتے وقت اترتے وقت دو قافلوں کے ملتے وقت صبح و شام پچھلی رات پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد اور وہاں کی نماز کا بھی کیا عالم ہوتا ہے سمحال اللہ جب نماز سے فارغ ہوتے امیر اہل سنت کے ساتھ تو جیسے ہی سلام پھرتا نا تو پھر کیا پڑھتے تھے بدر لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْفِ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ ابھی امیر فرماتے ہیں رفیق الحرمین میں جب بھی لبیک پڑھی جائے لب شروع کریں تو کم از کم تین بار کہیں معتمیر یعنی عمرہ کرنے والے اور متمتے بھی عمرہ کرتے وقت جب کعبہ مشرفہ کا طواب شروع کریں اس وقت حضر اسمد کا پہلا استلام کرتے ہی لب کہنا چھوڑ دیں یعنی اس سے پہلے پہلے تک لبیک پڑھتے رہیں اور جب محتمیر یا متمتے یعنی عمرہ کرنے والا اور تمتو کرنے والا بھی عمرہ کرتے وقت جب کعبہ شریف کا طباق شروع کرے گا اس وقت اس کا اس کی لبیک ختم ہو جائے گی یعنی حضرت اسفد کا پہلا اسلام کرتے ہی اس طرح مفرد اور قارین لبیک کہتے ہوئے مکہ موضبع میں ٹھہریں کہ ان کی لبیک اور متمتے جب حج کا ایرام باندھے ان کی لبیک دس ذیل حج الحرام شریف کو جمارت العقبہ یعنی بڑے شیطان کو پہلی کنکری مارتے وقت ختم ہوگی اسلامی بھائی تو باباز بلندیگ کہا کریں گے مگر اسلامی بہنیں کیا کہیں گی کیا وہ بھی بلند آواز سے लबबैक پڑھیں گی نہیں جو ہماری है इस اس وقت جو ہمیں سن رہی ہیں اور وہ حج پر ارادہ لیے ہوئے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ لب بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی یہ اسلامی بہنیں جب بھی لب کہیں دھیمی آواز سے کہیں یہ سبھی یاد رکھیں کے علاوہ حج کے بھی جب کبھی جو کچھ پڑھیں اس تلفظ کی ادائیگی میں اتنی آواز لازمی ہے کہ اگر بہرا پن شور نہ ہو تو خود سن سکیں یعنی اتنی آواز میں کم از کم ضرور پڑھنا ہے جیسے اگر کوئی حاجی ہے اور وہ لبیک پڑھنا چاہ رہا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ارد گرد تو اب بلند آواز سے نہیں پڑے گا کچھ تلاوت کر تو بلند آواز سے نہیں پڑے گا تو اب پھر اتنا ضرور پڑے گا کہ اپنے کان خود سن لیں ٹھیک ہے اور جب ایسی صورت نہیں ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا جو ہے اور راستے میں ہے یا ایسے مقام پر ہیں کہ ارد گرد لوگ نہیں ہیں تو بلند آوازیں پڑھ لیں مگر اسلامی بہنیں اس وقت بھی اتنی ہی آوازیں پڑھیں گی کہ اپنے کان خود سن کے لیے نیت شرط ہے اگر بغیر نیت لبیک کہی احرام نہ ہوا اس طرح تنہا نیت بھی کافی نہیں جب تک لبیک یا ایسے قائم مقام کوئی اور چیز نہ ہو احرام کے لیے ایک بار زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے اور اگر اس کی جگہ سبحان اللہ الحمد یا لا لا اللہ یہ کوئی اور ذکر اللہ احرام کی نیت کی تو احرام ہو جائے گا مگر لبیک کی سنت مگر سنت لبیک کہنا ہے یعنی سبحان اللہ یا الحمد کہہ دیا احرام تو ہو جائے گا مگر سنت یہ ہے کہ احرام باندھ کر جب نیت کرے تو اس کے بعد کیا کہے ونتا ابھی تو بغیر احرام لبیک سیکھ رہے ہیں اللہ کرے وہ وقت آئے اور اس کو کرم کرنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے کیا ہمیں بھی وہ احرام کی چادر عطا فرما دیں اور اس کے بعد جو لبیک کہنے کا سرور ہوگا اس کے بعد ہی کچھ اور ہوگی میرے میٹوں پر پیارے اسلامی بھائی آنا ایک کعبہ بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی لبیک پڑھے گا اس کے متعلق یہ العلوم کی ایک حکایت آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں اور اپنے اپنے اس بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں سلو صلو اللہ الحبیب اللہ حبیب محمد تیرا غور سے سُنیے وہ میرے ناظرین وہ بھی سنیے اس میں طواف کرنے والوں کے لیے بھی بشارتیں ہیں سیدنا وحب بن منبے رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ عزب ازل بروز قیامت اپنے سات لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ فرشتے جائیں گے اور ان زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے ایک فرشتہ پکارے گا اے کہ اللہ چل تو کعبۂ معزمہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے فضا آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر تو کرے گا اے مولا میرے پڑوس میں دفن مومنین کے حق میں مسلمانوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما تو کعبہ کعبائی مشرفہ کو ایک آواز سنائی دی کہ میں نے تیری درخواست قبول فرما لی ہے چنانچہ سید بن منبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ کے مردوں کو کھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر کیا پڑھ رہے ہوں گے لبئی کلبئی لبئی لا ہند ہم کربئی ان ہم وند مدا لکھ لا شری کنک لا شری لا وندیا مدا پھر وجے کہیں گے کعبہ اب تو چل تو وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا یہاں تک کہ میری درخواست قبول ہو جائے خدا آسمانی سے کرشنا پکارے گا تو مان تجھے دیا جائے گا تو کعبہ شریف کہے گا اللہ تیرے گناگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا اور انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناس کے حج ادا کیے اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو اعتواف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو اے مینا کے اندر وقت گزارنے والوں اے عرفات کی دعائیں کرنے والوں وقوف عرفہ کرنے والوں وقوف مزلفہ کرنے والوں مبارک ہو کعبہ کہے گا کہ زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناس کے حج ادا کیے تو میں تج سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما کہ ان کو یعنی ان حاجیوں کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں رکھ اور انہیں میرے گرد جمع فرما تو ایک فرشتہ ندا دے گا ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواب کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اسرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی ہوگی تو کعبہ عرض کرے گا اے مولا اے اللہ میں تصے ان گناگاروں کے حق میں شفاعت قبول ہونے کا سوال کرتا ہوں تو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی تو وہی فرشتہ پھر ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ لوگوں سے الگ ہو جائے اللہ اجزا ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا اور ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طباف کرتے ہوئے پھر پڑھیں گے ان الحمدہ لکھ و شری کو ل پھر رشتہ پکارے گا اے کاب اللہ چل تو کعبہ شریف تلبی کہے گا اور اس کی تلبی کیا ہوگی سنیے کعبہ کہے گا لبع اللہ لبیک لبک لا ان الک البیک اندا ولک لا شریک الگ اور پھر اس کے بعد رشتے کعبے کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ محشر میں لے کر جائیں گے صلو علی سلح <سلام> علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام یا یا سیدی یا سلاۃ یا اللہ میج اور ایک بڑی نفیس بات میرے مدنی چینل کے ناظرین اور وہ خود جو حاجی بنیں گے طلبی کہنے میں حکمت یہ ہے کہ کی حکمت کیا ہے لبیک کہنے ہم نے بڑی تکرار کی حکمت یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی مہذب انسان بلاتا ہے تو وہ اس کو لبیک اور اچھے کلام سے جواب دیتا ہے جتنا اچھا شخص بلائے گا نا جتنی اچھی شخصیت بلائے گی اتنے ہی مہذب الفاظ وہ کہے گا لہذا اس شخص کا جواب کیا ہونا چاہیے جس کو خود اللہ حزبل پکارے اسے اپنی جانب بلائے تاکہ اس کے گناہ اور برائیاں مٹا دے جب بندہ لب کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے ہاں جب وہ کہتا ہے لبائی میں حاضر ہوں لبائی کا اللہ اے اللہ میں حاضر ہوں لبئی کا لا شریک الگ لبائی ان ون رکھا ول تو فرماتا ہے ہاں میں تیرے قریب ہوں اور تجھ پر تجلی فرمانے والا ہوں بس تو جو چاہتا ہے مانگ لے میں تیری سیرت سے بھی زیادہ قریب ہوں منقول ہے کہ ایک عورت کابت اللہ شریف کے پاس رہتی تھی جس کا نام حکیمہ تھا جب کعبہ شریف کے دروازے کو کھلتا ہوا دیکھتی تو زور چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ایک دن اس کی عدم موجودگی میں دروازہ کھولا گیا جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا ہے حکیمہ آج تیری عدم موجودگی میں بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا اگر تو توب کرنے والوں کو حالت احرام میں تلبی یعنی لباؤ لب کہتے ہوئے دیکھ لیتی تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا دل شوق سے زخمی تھا اور وہ اپنے رب کی طرف سے رحمت اور مغفرت کا انتظار کرتے ہوئے آج اور انکساری سے گریہ گنا یہ سنتے ہی اس آشکا نے ایسی چیخ ماری جس سے دل گھبرا جائیں پھر کچھ دیر تڑپتی رہی یہاں تک کہ اس نے اپنی جان قربان کر دی تو میرے میٹھوڑ اور یہ تھے اشاق جن کے کچھ تذکرے ہم نے سنے کہ وہ جب طلبی پڑھتے تو ان کا کیا معاملہ ہوتا وہ جب لبیک کہتے ان کا کیا معاملہ ہوتا جب وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ان کا کیا معاملہ ہوتا اللہ تعالی ہمیں سچی طرح بتا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ان ناظرین کو حاضرین کو جو حج پر جا رہے ہیں ان کی طلبی قبول فرمائے ان کی حرم کی حاضری قبول فرمائے ان کی ان کا طوافِ خانہ کعبہ قبول فرمائے ان کی صحیح قبول فرمائے ان کا طوافِ زیادہ قبول فرمائے ان کی رمی قبول فرمائے اور ان کا مدین جانا قبول فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم صلی حبیب صلی اللہ تعالی على محمد